Allah اشد لو اشد اللہ اج بیان کرنے جا رہا ہوں پارے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے روبما کفرسین جب کافر مسلمانوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم کفر نہ کیے ہوتے اسلام لے آتے لیکن اس وقت اس طریقے کی تمنا اور آرزو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس آیت में میں غور فرمائے پہلے کفرو ہے بعد میں مسلمین ہے یعنی کفر کو اسلام کے بالکل مقابلے میں لایا گیا ہے اگر آدمی کو کفر سمجھنا ہے تو اسلام سمجھ لے اور اسلام سمجھنا ہو تو کفر سمجھ لے جو کفر ہے وہ اسلام نہیں جو اسلام ہے وہ کفر نہیں کفر اور اسلام ندی کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا ذر یا کلو و تمت ملو فسو فل آپ ان کو چھوڑ دیں یہ خوب کھائیں یا خوب کھائیں وہ دنیا کے اندر خوب مزے اڑائیں عیش پرستی کی زندگی گزاریں ویل الْأَمَلُ اور خوب خوب طویل منصوبے بنائے فیالم انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کتنی خطرناک وارننگ ہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کھانا مزے اڑانا اور طول طویل منصوبے بنانا یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے حقیقی مسئلہ یہ ہے انسانی زندگی کا کہ انسان آخرت کی فکر کرے دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے وہ یہ سمجھے کہ دنیا کھیتی ہے اس کا پھل ہمیں آخرت میں کاٹنا ہے پھل ہمیں وہاں ملنے والا ہے مسند بزار کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں کسی آدمی میں دیکھو یہ تین باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو سمجھو وہ انتہائی بد ہے پہلی چیز ہے سخت دلی یعنی انسان کا دل بہت سخت ہو جائے اور آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے آنسو نکلنے کے लिए انسان کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے تو دیکھو کہ کسی آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آنکھ نہیں نکلتے ہیں یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے دوسری علامت طول طویل منصوبے بنانا حیات ہے بڑی مختصر اور منصوبے بنا رہا ہے سینکڑوں سال کے اس کو طولے عمل کہتے ہیں دیکھو کہ کوئی شخص طولے عمل میں گرفتار ہے لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے مستقبل کے لمبے لمبے پلانس بناتا ہے بدبخت ہے وہ اور تیسری چیز شرف والد دنیا دنیا کا ہریس ہو جانا ادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے رو तंग تنگ بیک نانے تہی پور گردر رو دئے تنگ بیک نانے تی پور گردر نیمت روئے زمیں پور نک ندی دئے تنگ کی خالی اتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے لیکن ہریش کی آخ کو پوری دنیا کی دولت مل کر کے بھی نہیں بھر سکتی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہاں نیکیوں میں ہرس یہ محمود ہے پسندیدہ ہے لیکن دنیا میں ہرس یہ مضموم ہے اللہ کے حن پسندیدہ ہے اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے قرآن کے تعلق سے تین باتیں فرمائی گئی ایک تو یہ نازل ہوا ہے دیکھو عربی میں دو لفظ آتے ہیں ایک انزال اور ایک تنزیل انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کہیں سے یک بارگی دوسری جگہ اتار دی جائے اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تقتیر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کسی چیز کو اس کے مقام پر پہنچانا یہاں لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے انزل نزبک کرو ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے وقف وقف وقف نے لکھا ہے کہ قرآن میں تین طریقے کے تنزولا جس کو تنزولا فیلاسا کہتے ہیں. تنزلات فلسہ. تین ترانزول ہوا اس کا ایک تو اللہ سے لوہے محفوظ تک آیا ایک تنزل ہے اللہ سے لوح محفوظ تک قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن مجید لوح محفوظ میں یہ ہے اللہ کا کلام تو یہ اللہ سے لوح محفوظ تک آیا یہ پہلا تنزل ہے اور پھر لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر یکبارگی اتار دیا گیا یہ دوسرا تنزل ہے اور پھر وہیں سے تیئیس سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تیسرا تنزل ہے یہاں قرآن حکیم کو ذکر کہا گیا ہے قرآن نہیں آیا مذکور ہے بلکہ قرآن کی ایک صفت ذکر یہاں لائی گئی ہے اِنَّا نحن ذکر کیوں بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن از اول تا آخر یقین دہانی ہے یاد دلانے والی چیز ہے اب ذرا غور فرمائیے کہ کسی کو کوئی بات یاد دلائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے وہ بات اسے بتلا دی گئی تھی بھول گیا وہ بات میں اسے یاد دلا دیا گیا یہ ہے ذکر یاد دلا دینا گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے عہد الست میں کچھ عہود اور موافق لیے تھے کچھ عہد و پیمان لیے تھے کچھ وعدے لیے تھے انسان دنیا میں آ کر کے ان عہود اور مواصق کو بھول گیا ان وعدوں کو بھول گیا جو اس نے اللہ سے کیے تھے قرآن آیا تاکہ یاد دلا دے کہ تم نے اپنے رب سے وعدے کیا کیا کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت ذکر کو یہاں بیان فرمایا اور اپنی اس کتاب کے بارے میں ایک بات فرمائی وہو لہا فون اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ایک تو ان تاک کے لیے آتا ہے بے شک شولی بے شک اور اس کے بعد انی نہیں کہا ان کہا جو شاہانہ انداز ہوتا ہے بولنے کا بادشاہوں کے ہم یہ کہتے ہیں لفظ انا لائے گئے یعنی لانے کے بعد جو آگے بات ذکر کی جاتی ہے وہ بہت ہی محتم بشان ہوتی ہے وہاں پر انا آتا ہے اس کا مطلب قرآن کی حفاظت ایک محتم بشان شہ ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کیا مجال کی باطل اس کے آگے سے آ سکے کیا مجال کی باتل اس کے پیچھے سے آ سکے کیا مجال کی باتل اس کے دائیں سے آ سکے کیا مجال کی باتل اس کے بائیں سے آ لا من ولا من باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے من بہت ہی حکیم اور بہت ہی تعریف والے کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اس حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کی تکمیل بڑے عجیب و غریب طریقے سے فرمائی ایک تو جب قرآن اترتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بائی ہارٹ کر لیتے تھے جلدی جلدی آپ یاد کرنے لگتے تھے آپ کو ٹوکا بھی گیا لا تو جمع جب قرآن اترتا ہے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانے لگتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہارٹ کر لیں تو آپ ایسا نہ کریں انئی نہ جمع ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا یہاں دیکھو جمع مطلق ہے جمع فل کرتاف اور گویا کہ اللہ تعالی نے دو طریقے کے جمع کا وعدہ فرمایا ایک تو میں آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا نکلے گا نہیں دوسرا وعدہ میرا یہ ہے کہ کرتاس میں کراتیس میں کتاب میں جمع کر دوں گا اس لیے کہ اگر کوئی کتاب سینہ بسینا چلتی رہے لکھی نہ جائے ضائع ہو جاتی ہے جیسا کہ تورات انجیل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتابی شکل دی تھی لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی محرف ہو گئی اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جن کے مرزل مل ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے محرف ہو گئی جیسے وید وغیرہ کہ وہ ہزاروں سال تک سینہ بسینہ چلتے رہے کتابی شکل میں نہیں آئے ضائع ہو گئے تو جیسے قرآن اترتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی ہارٹ بھی کر لیتے صاحب کرتے وہ زبان یاد کر لیتے اور فوراً کسی کاتب وہی کو بلایا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تقریباً 42 کاتبین وہی تھے 42 ٹو کاتبین بہی ان میں سے کسی کو بلا لیا جاتا اور فوراً لکھ لیا جاتا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھانے کے بعد سنتے تھے پڑھو کیا لکھا تم نے پھر کریکشن فرماتے تھے کوئی کتاب لکھ لی جائے کوئی کتاب یاد کر لی جائے لیکن اس کتاب کو پڑھا نہ جائے تب بھی ضائع ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے اس کا بھی وعدہ فرمایا آج دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے فیبا کرانا فتح قرآن اس کے پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہم لیتے ہیں آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے اچھا کتاب لکھ لی جائے یاد کر لی جائے پڑھی جائے لیکن سمجھا نہ جائے تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اشار فرمایا اس کی وضاحت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر تم میں نا بیا اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ اس کتاب عزیز کی اتنی تفاثر دنیا میں ہوئی ہے کہ کسی کتاب کی اتنی تفاثر نہیں اس کتاب کی حفاظت کا ایک اور انداز ہر گلی میں آپ دیکھ لیجئے دس سال کے لڑکے حافظہ قرآن طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا مامون رشید کے زمانے میں اس کے دربار میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے ایک طرف یہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت جبرود بادشاہ گزرا ہے جانتے ہیں اس کے جبرود کا عالم کیا تھا یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے مامون الرشید آزم قیسرِ کو روم کے بادشاہ کو جب خط لکھتا تھا تو جانتے ہیں کس طرح خطاب کرتا تھا ڈگ آف روما یا کلبر روم اے روم کے کتے جبروت کا اور ستوت کا یہ عالم تھا کہاں چلی گئی وہ عظمت رفتہ اللہ اپنے اس کلام کے توفیل میں مسلمانوں کو ان کی قداثت رفتہ واپس کرتی ان کی عظمت رفتہ واپس کرتے قیسرِ کو روم کا کتا کر کرتا تھا تھوڑا جبروت بادشاہ گزرا ایک طرف بہت بڑا عالم ہے بہترین سائنٹسٹ ہے اپنے زمانے میں اس نے رسک گاہیں بنوائی تھی جہاں سے تاروں کی حرکتوں کو دیکھا جاتا تھا عالم تھا سائنس سائنسداں تھا مطالعے کا بے شوقین تھا اور باد بادشاہ تھا اس کے دربار میں علم مذاکرے ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بڑا ہی زی علم فصیح و بلیغ یہودی اس کے دربار میں آیا بادشاہ اس کے کلا میں بلاغت نظام سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے ذیلم ہو اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو اچھا سمجھتا ہوں میں اسلام قبول نہیں کرتا چلا گیا کچھ دنوں بعد واپس آیا تو اسلام کی دولت سے بہرور ہو کر مامون رشید اعظم کو بڑی حیرت ہوئی بولا کہ یہاں ہم نے کہا تھا کہ اسلام لیا تھی صاف انکار کر دیا تھا یہ اب تو مسلمان ہو کر کے آئے کیا وجہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے میں خطاط ہوں کتابیں لکھ لکھ کر کے پہلے پریس وغیرہ نہیں تھے کتابیں لکھ لکھ کر کے میں بیچا کرتا ہوں فروخت کرتا ہوں ایک دفعہ میں نے ایسا کیا کہ تین نسخے لکھ کر کے یہودیوں کے معابت میں دے آیا تین چار مہینے تک کوئی شکایت نہیں آئی پڑھتے رہے اور جب بھی ملتے بڑی تعریف کرتے بہت خوش ہوتے تین انجیلیں میں نے اپنی ہاتھوں سے لکھی اور گرجا گھر میں پادری کو دے کر کے آ گیا وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی اور میں نے جگہ جگہ تورات میں بھی تحریفیں کر دی تھی اور انجیل میں بھی تحریفیں کر دی تھی میں نے تین قرآن کے لکھے اور جگہ جگہ میں نے تحریفیں کر دی دوسرے ہی دن شکایت آ گئی کہ تم نے یہ لفظ یہاں لکھنا چاہیے تھا یہاں لکھ دیا ہے جن جن مقامات پر میں نے تحریف کر دی تھی لوگوں نے آ کر کے کہا کہ یہاں کریکشن کر لیجئے یہاں آپ نے غلط لکھا ہے فوراً مجھے علم ہو گیا کہ تو محرف ہو چکی ہے انجیل محرف ہو چکی ہے دنیا کی تمام کتابیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے سب تحریف ہو چکی ہے لیکن قرآن سچ مچ بالکل اس میں رتی برابر نہ کمی ہوئی ہے نہ بیش اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام کو عملی موجودے دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم بے اللہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا مٹی کی چڑیا بناتے تھے پھونک مارتے تھے اڑ کر کے چلی جاتی تھی آدمی کیا کھا کر آیا ہے بتا دیتے تھے وہ نب حکم بھی مارتا کلو نہ مارتا گھر میں کیا رکھ کر کے آئے ہو کھا خا... کر کے کیا آئے بتا دیتے تھے مادر سات اندھے کو اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے موسا علیہ السلام کا آسا ایسا تھا کہ پانی پر مارا انہوں نے تو دریا نے راستہ دے دیا پتھر پر مارتے تھے تو بارہ بارہ چشمے نکل پڑتے تھے جادوگر کو مقابلے میں اس لاٹھی کو ڈال دیا تو جادوگروں کے تمام کرتبوں کو نگل گیا تو آپ سے پہلے جتنے بھی امبیا کرام آئے سب کو عملی موجودے دیے گئے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی موجودے تو بہت سارے دیے گئے لیکن سب سے بڑا جو موجودہ تھا مریکل آف کا موجودہ موجود کا موجودہ یعنی موجودہ قرآن حکیم دے دیا گیا آج تک اس کتاب کی نظیر نہیں پیش کی جا سکی اور اس کی حفاظت کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن حکیم کی جو سات نقلیں کروا کے مختلف مراکز اسلامیہ میں بھیجی گئی تھی ان میں سے دو نسخے ایک سمرقند میں ہیں اور دوسرے ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے توپ پہ میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے اگر اس نسخے کو نکال کر کے آج کے قرآن سے ٹیلی کیا جائے تو ایک لفظ کا آپ نہ تو اضافہ پائیں گے نہ ایک لفظ کی کمی آپ پائیں گے یہ قرآن حکیم کے محفوظ ہونے کی انتہائی واضح ہے اور بئین دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس طریقے سے ظاہر فرمائی آگے ارشاد فرمایا گیا وارسل ریا لواقح ہم ہاؤں کو بھیجتے ہیں تو وہ بادلوں کو فرٹیلائز کرتی ویکسینیٹ کرتی یعنی یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے بادلوں سے بارش ہوتی ہے لیکن یہ بادل بنتے کیسے ہیں سورج کی روشنی جب سمندر کے اوپر پڑتی ہے تو سمندر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور یہ آبی بخارات سمک ڈسٹ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں کاسمک ڈسٹ آج تک سائنسدان یہ پتا نہیں لگا سکتے کائناتی دھول ہے کیا کاسمک ڈسٹ مینس کائناتی دھول اس کائناتی دھول کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ایک مقاب سینٹی میٹر کے اندر تقریباً ایک ارب پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ مرکز میں جمع ہوتے ہیں جس کو مرکز کی تکسیف کہتے ہیں. نیوکلی تکسیفی مرکز میں پہلے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد قطرات بڑے ہوتے ہیں اور جب زمین کی طرف آتے ہیں تو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے جاتے ہیں اچھا اتنی بلندی سے اگر پانی کا قطرہ گرے آدمی کے بدن پر لگ جائے تو اس پار سے اس پار نکل جائے گا آدمی مر جائے گا لیکن اللہ تبارک کو کا نظام دیکھیے کہ ہاؤ کے ایسے جال بچھا رکھے ہیں وہاں سے قطرہ چلتا ہے تو ہاؤں سے رگڑ کھاتا کھاتا کھاتا کھاتا نیچے تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار بالکل کم ہو جاتی ہے اور بڑے حلیم انداز میں زمین پر گرتا ہے اللہ مقصدیت کی طرف نظر کیجئے تو حیرت ہوتی ہے کہ سچ مچ یہ پوری کائنات بڑے تنظیم بڑے تنصیق اور بڑے انتظام کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کائنات کے پیچھے کوئی مدبر ہے جو بڑی تدبیر اور بڑے انتظام انسرام کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے میں میس ویکسینیٹ ان پرٹیلائز فرٹیلائزیشن کے بعد کلاؤڈ بنتے ہیں اور پھر ہوا کا ایک کم اور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حکم دیتا ہے یہ ہوائیں بادلوں کو وہیں لے جاتی ہیں اور پانی وہیں برستا ہے یہ تو ہوا بارش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو ہم مسنون سے پیدا کیا ہے <تصفح> ولقل انسان من من ہم نے انسان کو کھنکھناتی خن مٹی سے پیدا کیا ہے جو ہمیں مسنون سے ہوتی ہے یہاں ایک نکتا بتا دوں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے تبارک الک ولا قدیر اللہ خلق المیات وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا سوال یہ ہے پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے ہونا کیا چاہیے تھا حیات پہلے موت بعد میں لیکن ترتیب برعکس ہے پہلے موت کا ذکر ہے بعد میں حیات ہے اللہ خلق الموت والحیات تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو زندگی کو موت سے سمجھو موت سے زندگی سمجھ میں آتی ہے کیسے ایک آدمی مر گیا تو پہلے جو چیز آخر میں آئی تھی سب سے پہلے نکلی سب سے آخر میں کون سی چیز آئی تھی روح اس کی دلیل میں پارے میں موجود ہے انسان پورا بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک نئی تخلیق دیتے ہیں کیا مطلب انسان جب پورا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روح پھونکتا ہے یعنی جسم کے بن جانے کے بعد روح آتی ہے انسان کے بن جانے کے بعد تو جو چیز سب سے آخر میں آئی تھی مرتے وقت سب سے پہلے نکل جاتی ہے آخر میں آئی تھی جو نکل گئی کہتے اب یہ آدمی مر گیا اے? اس کے بعد غور کیجیے اس کے اوپر مردے کے اوپر تو دوسرا مرحلہ کیا اس کے اوپر آتا ہے پورا بدن ٹائٹ ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے یہ اکڑنا کیا ہے سلسال ہے اکڑنا سلسال ہے کھنکھناتی خن مٹی مٹی سخت ہو گئی مردے کا بدن اکڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آنکھیں نہ بند کرو تو بعد میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہاتھ اگر اس کا سیدھا نہ کرتے تو ہاتھ جہاں رکھتا ہے آپ اسے موڑ نہیں سکتے اکڑ جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے دھیرے دھیرے گلنے لگتا ہے سڑنے لگتا ہے یہ ہے ہمیں مسنون ہمیں مصنون اور کچھ دنوں تک ایسے ہی اس کو سڑنے دیا جائے تو پانی ہو جاتا ہے है اور اس کے بعد ایسے ہی رہنے دیا جائے تو مٹی ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو راب اس کے بعد تین تین کے بعد ہمیں مصنون ہمیں مصنون کے بعد سول یہ ترتیب ہے اب اس ترتیب کو اگر سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو کہ انسان بنا کیسے ہے پہلے روح نکلی اس کے بعد انسان اکڑ گئے یہ ہے سلسال پھر گل گیا یہ ہے ہمیں مسنون اس کے بعد پانی ہو گیا یہ ہے تین کیچڑ اور اس کے بعد سوکھ کر کے مٹی ہو گیا یہ ہے توراب توراب تین تو مسنون سلسال یہ ترتیب ہے اس ترتیب کو سمجھنا تو موت سے سمجھو ہمیں مسنون کا بطور خاص ذکر ہے ولاق خلک ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا بدبو دار گارے سے بنایا اب بتاؤ انسان کی تخلیق جب بدبو دار گارے سے ہوئی گندے تجھے غرور زیبا دیتا ہے تجھے تکبر زیبا دیتا ہے تجھے ایجاب زیبا دیتا ہے اتراہٹ تجھے زیبا دیتی ہے اکڑ تجھے زیبا دیتی ہے تیرا ماد تخلیق ہی سڑا ہوا ہے اے سڑے ہوئے وجود تجھے فخر زیبا نہیں سڑے ہوئے وجود تجھے تکبر زیبا نہیں سڑے ہوئے وجود تجھے اتراج زیبا نہیں اس لیے کہ ہم نے تجھے ہمیں مصنون سڑے ہوئے دائرے سے بنایا ہے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے فَإذَا وَنَفَخْتُ فَقَوْلَهُ <سَاجِبِين> جب میں نے انسان کو پورا بنا لیا تصویہ کر لیا اس کا تو میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. بعض لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی تو یہ حلول و اتحاد کی دلیل ہو گئی کہ انسان اللہ کا اوتار بن گیا اس لیے اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے نا تو اللہ کی روح جب چلی گئی تو کائنات کے ہرشک خدا ہے وہ حضرت الجود کے کائلین یہ تو کہتے ہیں کی کائنات کی ہر شے خدا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح اس میں پھونک فنا فخ تو میں نے پھونک دی فی ہے اس کے اندر یعنی آدمی میں روح ہی اپنی روح جب اللہ کی روح اس کے اندر آ گئی تب تو ہر شے اللہ ہو گئی یہ دلیل ہے وحدت الوجود الجود قائلین کی لیکن میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں یہ مثال ذہن میں رکھو یہ مسئلہ بالکل مرقع ہو جائے گا واضح ہو جائے گا اگر آفتاب عالمتاب کو مہر عالم تاپ کو خورشید جہاں کو سورج کو قوتِ گویا اتا کر دی جائے تو بولنے لگے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی یہ بولے کون سورج سورج یہ بولے اس کو اللہ کویا ہی دے دے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی زمین پر پہنچا دی تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ کرنیں یہی رہ گئی روشنی یہی رہ گئی نہیں روشنی سورج سے نکل کر کے زمین پر آئی لیکن اب بھی پوری روشنی سورج کے ساتھ وابستہ ہے یہی وجہ ہے سورج پھر اپنی روشنی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور کائنات تاریخ ہو جاتی ہے تو دیکھو سورج نے وہاں سے اپنی روشنی زمین پر بھیجی لیکن روشنی اس سے الگ نہیں ہوئی ایسے ہی اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہوا کہ روح اس کے اندر اس سے الگ ہو کر کے آ ہے اگر ایسا ہوتا تب حلول و اتحاد کی دلیل بنتی خالق الگ ہے مخلوق الگ ہے اب دلگ ہے معبود الگ ہے دونوں میں بہت فرق ہے بون بعید اس کے بعد یہ فرمایا گیا <الْمُخْلَفِينَ> یہ ہے شیطان کا اللہ کے سامنے کہ تُو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے تو میں چیزوں کو بہت خوبصورت بناؤں گا دیکھو آدمی کی فطرت میں توحید داخل ہے لیکن شرک کثرت سے کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حسن پرست بنایا ہے اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے تو مائل ہو جاتا ہے خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے شیطان اس فطرت سے واقف ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں حسن سے محبت ڈال دی گئی ہے لہذا اب اس کو اگر گمراہ کرنا ہے تو چیزوں کو خوبصورت بناؤ کا مطلب سوار دینا یعنی گوبر کے اوپر سونے کا مولمن چڑھا دیتا ہے اور آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے اندر گوبر رہتا ہے اوپر سے سونے کا پانی رہتا ہے اسی کو دھوکہ کہا گیا ہے دھوکہ دھوکا کسے کہتے ہیں یہی نا کہ زہر کو تریاگ سمجھ لیا گیا یہی تو دھوکا ہے. پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا یہی تو دھوکا ہے دھوکا کسے کہتے ہیں یہی نا کہ زہر کو تریاگ سمجھ لیا گیا دھوکا یہی تو ہے کہ پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا شیطان کا یہی کام ہے کہ تزئین کے ذریعے خوبصورت بنا کر کے شہ کو بدی کو خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ انسان خوبصورت دیکھ کر کے بدی کو اس کی طرف مائل ہو جائے ورنہ بد اپنی اصلی حالت میں رہے انسان کبھی مائل نہیں ہوگا تو شیطان کا جال جو ہے تزئین سے بھرا ہوا ہے دامے ہم رنگ کے زمین دامے ہم رنگ زمین بہت خوبصورت جال بچاتا ہے وہ اور اس نے کہہ دیا کہ تیری عزت کے قسم سب کو گمراہ کر دوں گا سب کو گمراہ کر دوں گا مخلص بندے ایسے ہوں گے جن کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا اب ایک سوال یہاں ہے تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا نا گمراہ کرنے کا کیا مطلب اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا چلے گئے بہکا دیا نا بہکاوے میں آگئے تو مخلص نہیں رہ گئے سوال یہ ہے بہک گئے تو مخلص نہیں رہ گئے جواب اس کا یہ ہے کہ بہکنے کے بعد اگر آدمی توبہ نہ کرے برائی سے نیکی کی طرف نہ پلٹے تب سمجھو مخلص نہیں ہے اگر گناہ کے احساس کے بعد غلطی کے احساس کے بعد فوراً وہ پلٹ آنے کی کی طرف توبہ و مخلص ہی رہتا ہے۔ مخلص وہ نہیں رہتا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا۔ اور حضرت آدم مخلص تھے اسی لیے تو غلطی کے بعد فورن رجوع ہوئے اللہ کی طرف قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے لا عب جہنم کے ساتھ دروازے جنت کے کتنے دروازے؟ 8 وہی وہ ساتھ ہی تھے وہ تو روزہ داروں کے لیے ایک ایک ایکسٹرا دروازہ بنا دیا گیا لہٰذا بات ہوا ابو آپ جہنم کے ساتھ دروازے کیوں سات دروازے کیوں میں نے جہاں تک غور کیا ہے یہ سمجھا ہوں آج یہ بات لے کر جاؤ شریعت متحرم میں قرآن حکیم میں احادیث شریفہ میں جو اصولی محلکات بیان کیے گئے ہیں کہ سات جو اصلی ہلاک کرنے والی ہے انسان کو اگر ان کو شمار کیا جائے تو سات کی عدد میں منحصر ہیں یعنی انسان کو ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں بنیادی وہ سات ہیں اصولی محلکات کو اگر شمار کیا جائے تو وہ ساتھ ہیں گنو شرک ایک اصولی مہلک قطع رحم رشتہ داری کو کاٹنا قتل زنا جھوٹی گواہی ظلم بغیر یہ چیزیں یہ اصولی محلکات اسی وجہ سے جہنم کے سات بڑے دروازے رکھے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے دروازے تو بہت ہوں گے یہ سات بڑے بڑے گیٹس ہیں سیون گیٹس یعنی سیون ڈورس نہیں ڈورس تو بہت ہوں گے سیون گیٹس ہیں بہت بڑے بڑے دروازے ہیں سات اس لیے کہ شریعت متحرا نے اصولی محلکات سات بتائیں اب جہنم کا تذکرہ ہوا تو اب جنت کا تذکرہ ضروری تھا اللہ تبارک تار نے فرمایا جنت جانتے ہو کیسی ہے لا! هُمْ هُمْ <بِمُخْرَجِين> ایک, جگہ ایک اور صفت فرمائی گی. لا! دیکھو, وہاں تھکن نہیں ہوگی اب آپ یہ سوال کریں گے کہ تھکن کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جنت میں کھیتی تھوڑی کرنی ہے جنت میں آفس پہ تھوڑی جانا ہے تو تھکن کیسے ہوگی آفس تو جانا نہیں ہے کھیت میں تو کام کرنا نہیں ہے تھکن کا ذکر کیسے آیا بتایا گیا کہ کبھی آدمی گھومنے لگتا ہے تفریح کرنے لگتا ہے تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جنت میں صرف تفریح کرنا ہے کرنا ہے لیکن کبھی کبھی آدمی تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے اللہ فرماتا ہماری جنت کے اندر تفریح کرنے کے بعد بھی تھکن لائق نہیں ہوگی گھومتے رہو خوب مزے کرتے رہو خوب پارٹیاں کرتے رہو خوب کھینچتے رہو خوب کھاتے رہو آہ, ایسا ہے. وما منابی مخرجین یہاں آدمی کام کرتا تھک جاتا ہے دوسرے اما مینا بھی مخرجن وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے یہاں دھڑکا لگا رہتا ہے کب موت آئے گی کب دنیا سے نکال دیے جائیں گے مال جو کم آیا اسے ہاتھ دھونا پڑے گا جنت میں یہ خدشہ نہیں رہے گا یہ کھٹکا نہیں رہے گا یہ خلیش نہیں رہے گی یہ اندیشہ نہیں رہے گا, ایک آدمی ایک جگہ رہ رہا ہے رہتے رہتے تنگ ہو جاتا ہے بور ہو جاتا ہے تو گھر سے نکل کر کے اپنے شہر سے نکل کر کے پکنک اسپاٹ پہ جاتا ہے کہیں چلا جاتا گھومتے کیوں اس لیے کہ رہتے رہتے ایک جگہ تو بور ہو گیا ہے قرآن جم کہتا ہے ہماری جنت ایسی جہاں رہو گے بور نہیں ہوگئے لا یا والا وہاں سے ہال کی خواہش نہیں کرے گا یا تو وہاں چلے جائیں ہر جگہ پکنک اسپاٹ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی جنت یہ جنت اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ اللہ کے رحم و کرم پہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحم کرنے والا ہے بڑا معاف کر دینے والا ہے اللہ تبارک تبارکار نے فرمایا خالی میری رحمت دیکھ رہے ہو نبے رحیم میرے بندوں کو اے میرے حبیب بتا دو کہ میں غفور رحیم تو ہوں اداب لیکن میری عذاب عذاب رحمت پر ناز کرتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں نہ ڈوب جانا نبے آئے میرے بندوں کو خبردار کر دو انی انل گفور میں غفور رحیم تو ہوں اندابی ہوم لیکن میرا عذاب عذاب علیم ہے تو جہاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پیش نظر رکھے وہی اللہ کی قہاریت اور جباریت کو بھی مد نظر رکھے اللہ رحیم حتے. ساتھ ساتھ اللہ قہار بھی جبر بھی آگے کائناتی حقیقت بیان کی جا رہی ہے وال قافل اور بھی رواسی ان یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا یہ پہاڑ بلا وجہ نہیں اس زمین پر رکھے گئے ہیں مقصد ہے ان کا مقصد کیا ہے بتایا گیا والا انتمید ابھی کم ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کا جو کھوٹا ٹھوک دیا ہے اس کی علت کیا ہے انتمید ابھی کم کہیں یہ لے کر کے تمہیں ہل نہ جائے لیسٹ شیک ود یو ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر کے ہل نہ جائے تمہیں لے کر ہل نہ جائے لفٹ اٹ شوڈ شیک ود یو کہیں تمہیں لے کر ہل نہ جائے انتم د یہ وجہ اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی جسم کوئی جسم اگر مرکز کے ارد گرد گھومتا ہو اور اس کے بیلنسنگ میں کمی آ جائے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے جیسے ایک پنکھا اس میں تین بلیڈ ہیں ایک بلیڈ کے اندر اگر خرابی آ جائے اس لیے کہ ایک مرکز ارد گرد گھوم رہا ہے پنکھا اور تین بلیڈ ہیں اگر ایک بلیڈ کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پنکھا جھٹکے لینے لگے گا لرزنے لگے گا اس لیے کہ اس کی بیلنسنگ میں اس کے توازن میں کمی آ گئی ایسے ہی زمین کا معاملہ ہے The earth moves on its own axis. زمین اپنے محبت پہ گھوم رہی ہے نا اور جیسے ہی اپنے مرکز پر گھومنے والی کوئی شے ڈسبیلنس ہونے لگے تو نیٹ سینٹری فیوگل فورس یعنی مرکز گریز قوت فورن مؤثر کردار ادا کرنے لگتی ہے اور وہ جسم جھٹکے لینے لگتا ہے تو اگر اس طریقے سے زمین جھٹکے لینے لگے تو تمہاری بلڈنگیں گر جائیں گی تم سیدھے چل نہیں سکتے لہذا یہ پہاڑ زمین کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے کسی کار میں ویل بیلنسنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے جو سیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کار کا پہیہ اگر ان بیلنس ہو جائے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے شیشے کے وہ ہوتے ہیں بولی ان کو صحیح کر دیجئے آپ اس لیے کہ وہ بھی مرکز کے گھومتا ہے یہی حال پہاڑوں کا اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تم کو لے کر ہل جاتی تمہاری بلڈنگیں گر جاتی تم سیدھے سے چل نہیں سکتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑوں کا کھوٹا ٹھونک دیا اس کے بعد یہ فرمایا ونوجو سخا تم بھی امری کیا بات کہیے یہ ستارے اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے مسخر ہیں دیکھیے ایک تو ہمارا یہ کہکشانی نظام ہے سورج کے ساتھ جو پورا نظام ہے ہمارا نظام شمسی جانتے ہیں کتنا بڑا ہے یہ میتھمیٹکس کے پیمانے تھک تھک جائیں کیلکولیشن نہیں کر سکتے آپ پورا ہمارا نظام شمسی جس کو لے کر کے سورج گھوم رہا ہے ایک ستارہ ایسا ہے جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں مشتری یہ پورا ہمارا جو شمسی نظام ہے اس کے حجم کے آدھا بھی نہیں ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے مشتری کو کیوں بنایا ہے مشتری کو اس وجہ سے بنایا ہے سائنسداں یہ بولتے ہیں کہ آسمان سے کامیکس یعنی دمدار ستارے جو بہت خطرناک ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف آتے ہیں اگر انہیں روکا نہ جائے تو زمین پر تباہی مچ جائے تو ان کامنٹس کو دمدار ستاروں کو روکنے کے لیے یہ مشتری بنایا گیا ہے اس کی کشش اتنی ہے بہت سارے شہابے بہت سارے उसके اس کے اندر گر جاتے ہیں اور یا تو کشش वजह کی وجہ سے کشش کی وجہ سے ان کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے اور پھر ان کی رفتار دھیمی ہونے کی وجہ سے فضائی میں گم ہو جاتے ہیں ون نجوم مسخرات ستارے یہ ہمارے حکم سے مسخر ہیں اس کے بعد یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسروں کو مرنے کے بعد بھی ان کو اپنا معبود مانتے ہیں ان کے در پر جمی سائی کرتے ہیں ان کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں فریاد مانتے ہیں اموات غیر و احیا یہ اموات ہیں غیر و احیا ہیں یہ دو سفتیں لائی گئی ان کی اموات کا مطلب کیا ان کو موت آ چکی ہے اچھا بات ختم تھی امواتن ان کے اوپر موت آ چکی ہے بات ختم تھی غیر و احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی کہہ دیا گیا دے ہیو ڈائڈ وہ مر چکے ہیں فنش معاملہ ختم مر چکے ہیں آگے غیر و احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی دے آر ڈیڈ نوٹ الاو تو دے آر ڈیڈ کہہ دیا گیا ناٹ الاو کہنے کی کیا ضرورت تھی دے آر ڈیڈ فنش دے آر ڈیڈ نوٹ الڈ سے کام چل گیا تھا نوٹ الاگ سے کیا کی ضرورت تھی؟ ہے نوٹ الا یعنی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں جس طرح زندہ تھے ہم مرنے کے بعد وہ ویسے زندہ ہے نا اس زندگی سے وہ متأثر ہی نہیں ہے جیسے یہاں تم پکارتے تھے تو وہ سنتے تھے ان کو بلاتے تھے تو وہ آپ کے پاس آتے تھے تم ان کے پاس جاتے تھے ایسی زندگی انہیں حاصل نہیں ہے ایسی زندگی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے اسی وجہ سے دے آر ڈیڈ کے بعد ناٹ ا کہا گیا ہم واتون گیرواہر کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ وہ مرنے کے بعد ہماری دنیاوی زندگی سے متاثر ہے پتا ایسا نہیں ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے تمہارے لیے گائے کو دیکھ لوس کو دیکھ لو بکری کو دیکھ لو جانتے ہو دودھ کیسے نکلتا ہے بکری سے یہ جب چارہ کھاتے ہیں تو میدا اس چارے کو پیستا ہے پیسنے کے بعد بنتا ہے فضلے کے اوپر دودھ اور دودھ کے اوپر خون یعنی دودھ کدھر ہوتا ہے خون اور گوبر کے درمیان میدے نے چارے کو پیسا پیسنے کے بعد نیچے فضلہ ہے گوبر ہے گوبر کے اوپر دودھ ہے دودھ کے اوپر خون ہے مم ودمن گوبر اور خون کے درمیان لبنن خالصن خالص دودھ اللہ حضر. خالص دودھ کیوں کہا کہ نیچے گوبر اوپر خون نہ تو خون کی ملاوٹ اس کے اندر نہ تو گوبر کی ملاوٹ اس کے اندر نہ تو گوبر ملا ہوا اور نہ تو خون ملا ہوا لبن خالص نکالتے بیچ سے کتنی بڑی قدرت ہے ہماری اللہ اور پھر جگر کیا کرتا ہے خون کو جو اوپر ہے دودھ کے شریانوں میں بھیج دیتا ہے پورے بدن میں خون چلا جاتا ہے اور دودھ کو جانوروں کے تھنوں میں بھیج دیتا ہے اور فضلہ وہی رہ جاتا ہے گوبر کی شکل میں باہر نکلنا کیا قدرت ہے اللہ سبحان اللہ جس نے بنایا ہے ان جانوروں کو اس بناوٹ کے اوپر اس میکنگ کے اوپر اس ساخت کے اوپر حیرت ہوتی ہے اور بے اختیار زبان پر اللہ تبارک و تعالی کی تصویر اور تعریف آ جاتی ہے تبھی تو کہا وہی نلکم فلانا دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے غور کرو دودھ تمہیں کیسے ملتا ہے اس کے بغیر تم چائے نہیں پیتے ہو ہمارا شکریہ تو کم سے کم ادا کر لو چائے پیتے وقت سے. یہ دودھ کیسے نکلا ہے کبھی غور کرتے ہو قرآن کا تو غور کرو غور کرو اور جانتے ہیں دودھ کیسے بنتا ہے قرآن کے نزول کے ایک ہزار سال کے بعد دریافت ہوا کہ جانوروں کے پیٹ میں کس طریقے کا ایک قیمت تعامل ہوتا ہے پھر دودھ بنتا ہے ایک ہزار سال کے بعد دریافت ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا اس لیے کہ چودہویں پاری کی یہ سورت جس کی آیات کی ہم تفسیر ابھی کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے نام ہی سے ہے نحل نہل نہل کمانا بی شہد کی مکھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا فضا تو گفتگو ہے کیا بولنے کی اسٹائل ہے اللہ خبر قربان جائیے بلاغت ہو جائے اسلوب کلمہ پڑھنے لگے گفتگو ایسے الفاظ فرمایا گیا ہم نے بی کو انسپائر کیا انسپائر ہم نے سجا دیا اس کی فطرت میں داخل کر دیا ہے شہد کی مکھھی کے کیا انتخی یہاں دو باتیں بتائی گئی ایک تو شہد کی مکھیوں کی سردار مونس شہد کی مکھی ہوتی ہے نہ کہ نر عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا شیکسپیئر کی کتاب پڑھیں گے نا تو اس میں یہ پتا چلے گا وہ بتاتا یہ ہے کہ شہد میں جو نر ہوتا ہے وہ چھتے کا سردار ہوتا ہے یہاں بتایا گیا تخیبی مونس کا فیگا لایا گیا یعنی حکمراں جو ہوتی ہے شہد کی مک... شہد کی مکھی اور شہد کے چھتے پر جو होती ہوتی ہے مونس ہوتی ہے وہ رانی ہوتی ہے راجا نہیں رانی وہی وہ انڈے دیتی ہے اور تمام کی تمام مکھیاں شہد کی حفاظت کرتی ہیں وہ بیٹھی رہتی ہے اچھا ایک بات تو معلوم ہے ہوتی ہے رانی ہوتی ہے دوسرے تین ہی جگہ یہ شہد کے چھتے لگاتی ہیں چوتھی کئی کوئی جگہ نہیں ہے وہ تین جگہ بتا دیجیے مینل جیبال ماؤنٹین پہاڑ بویوتن گھر کسی کسی بلڈنگوں پر لگا رہے رہتے بڑے بڑے چھتے اومی یار سون بڑی بڑی ٹکیوں کے اوپر وچ یو ول اریکٹ جسے تم کھڑا کر دیتے ہو جسے تم کھڑا کر دیتے ہو یعنی بلندی تو اس میں درخت بھی آ گیا ایک تو پہاڑ ماؤنٹین شجر جی بہلی با ہار ابو کا شاید کی مکھی کہیں ادھر چھتا نہیں لگاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بتا دیا بایولوجی اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی جتنا بتا دیا اتنا ہی ہے شاید کی مکھی کے بارے پھر فرمایا ثُمَّ کلی پھر ہم نے کہا اس کو حکم دیا انسپائر کیا کہ کھا جا کر ہر پھل سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط پھول سے زہریلے پھول سے کوئی کترا چوز کر کے آ جاتی ہے جو پورے شہد کے چھتے کے لیے خطرناک ہوتا ہے تو فوراً رانی اس کو پکڑتی ہے اور قتل کر ڈالتی ہے مار ڈالتی ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو رہی تو ایک آدمی کو ختم کر دینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پورا بدن جب خراب ہونے کو ہوتا ہے تو ایک پس کو ڈاکٹر کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے بڑا زبردست نظام ہے حکمرانی کا شہد کی مکھیوں کلی کلی پھر کھا من مکھوں تمام پھلوں سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک پونڈ شہد جمع کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو چار ملین یعنی چالیس لاکھ پھولوں کا رش سوچنا پڑتا ہے تب شہد بنتا ہے تو کا سمارا رفتہ جمع سمر نہیں سمارا چار ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے شہد کی مکھیوں کو تب جا کر کے ایک शहद شہد کا بنتا ہے یہ اور ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے رس چوسنے کے لیے جانتے ہیں شہد کی مکھی کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے تقریباً اس کا مجموعی فاصلہ جو وہ طے کرتی ہے ایک پوڈ شہد بنانے میں اس قرآن عرض کے تین مرتبہ ڈھونڈنے کے یعنی دنیا کا تین دفعہ چکر کاٹی سفر ہو جاتا ہے اللہ آگے فرمایا گیا کہ یہ شفا اس کے اندر شفا ہے اب شفا کے وسیع کو مفوم کر لیجئے ایڈز کے لیے بھی شفا ہے میں تو کہتا ہوں میڈیکل سائنس ذرا شہد کے اوپر غور کرے شفا الناس تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایک بہترین پریزرویٹیو ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈال دو سڑے گی نہیں بہترین پریزرویٹیو ہے یعنی یہ ایک قسم کا محافظ ہے بیکٹیریا سے اور اس کے اندر اچھے اچھے وٹامنس منرلس موجود ہیں یہ اس کے کے اللہ رہا ہے شہد ایسے نہیں بنتا کہ شہد کی مکھی کسی پھول سے رس چوز کر کے آئی وہی تم کو دے دیا نہیں اگر وہی دے دیتی تو شاید نہیں بنتا بلکہ وہ جو چوز کر کے پھولوں سے رس کو لائی ہے وہ پیٹ میں لے جاتی ہے اور پیٹ میں لے جانے کے بعد وہاں کیمیابی تعامل ہوتا ہے گویا کہ ایک لیب ہے اس کا پیٹ ایک لیبوریٹری ہے وہاں کیمیابی تعامل ہوتا ہے اور کیمیابی تعامل کے بعد شہد بنتا ہے پھر اس کو اگلتی ہے تب شہد بنتا ہے یا خرجو میں بتونی اپنے پیٹ سے نکالتی ہے وہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے ایسے شہد نہیں بنتا ہے یہ زہریلی مخلوق اور شہد کے بننے کا ایک عجیب و غریب راز ہے کہ پھولوں سے رس چوز کر کے لاتی ہے اور زہر میں ملا دیتی ہے اس کو بعض بار شہد کی مکھیا تو ایسے ہوتی ہیں اگر انہیں چھیڑ دیا جائے تو اگر آدمی پانی میں کود پڑے تو پانی میں سر تو ڈنک مارتی ہیں. اس کو نہیں مارتے دم تک نہیں چھوڑتے مار ڈالتے ہیں اس کو یہ خطرناک ہوتی ہے زہریلی ہوتی تبھی تو آدمی مر جاتا ہے ان کے ڈنکوں سے شفا الگ اس کے بعد یہ فرمائے اللہ تبارک و تعلق کے لیے مثالیں مت بیان کرو کیسے انسان مثالیں بیان کرتا ہے پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کا وسیلہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ اللہ فرماتا ہے فلاں تذریب اللہ کے لیے کم سے کم مثال مت بیان کرو اس لیے کہ اللہ دنیاوی بادشاہ کی طرح نا کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی چپرازی کی ضرورت پڑے اس کو پکارو اللہ فرماتا ہے نحنو من حبل ہم تو تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں رگے جنگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہم کو پکارو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے مثال میں بیان کرو اللہ کے لیے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے اس نے سماتا کی رہی ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا بلکہ استعداد علم لے کر آتا ہے نالج لے کر نہیں آتا فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ایک سب تقریر کر رہے تھے ارے کیا جانے یہ وہابی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کراوت پیدا ہوئے تو پندرہ پارے کے حافظ سے پندرہ پارے کے حافظ سے قرآن کہتا ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو ایک لفظ نہیں جانتا ہے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا علم لے کر نہیں آتا استدادات علم لے کر آتا ہے اب جو آدمی ان استعداد کو جتنا استعمال کرے اتنا زیادہ عالم بنے گا جتنا اتنا بڑا عالم بنے گا اس کے بعد فرمایا گیا تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو حیرت کی بات ہے دیکھو ایک آقا ہوتا ہے غلام ہوتا ہے آقا اور غلام دونوں انسان ہوتے ہیں ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں لیکن دونوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا آقا آقا ہے غلام غلام ہے مالک مالک ہے نوکر نوکر ہے جب مالک اور نوکر دونوں انسان ہیں انسانیت میں دونوں شریک ہیں ایک جنس کے ہیں تم برابر نہیں سمجھتے ان کو اب دورمبود میں کتنا فرق ہے پھر اللہ کے ساتھ بندے کو کیوں شریک کرتے ہو اللہ کتنی پیاری دلیل ہے بندے کی مثال غلام کی ہے اور اللہ کی مثال آقا جیسی ہے اور مالک اور نوکر دنیا میں تم برابر نہیں سمجھتے جو مالک اور نوکر دونوں برابر ہیں تو پھر عبد اور معبود دونوں کو برابر کیوں کرتے ہو یہ شرک کی تردید میں بڑی پیاری دلیل ہے اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہا کہ کسی حکومت کے پھلنے پھولنے کے لیے چھ چیزیں ضروری ہوتی انسان وہ قربا انل پاشاہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے انصاف کا اگر انصاف کرو گے تو انصاف کا سمارا کیا ہے فتح و نسرت انصاف کرو گے تو تمہیں فتح اور نصرت ملے گی احسان احسان کرو گے تو نیکو نامی ہوگی تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گا احسان وہ اتائز القربہ اور سلا رحمی کرو گے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کا فائدہ الفت محبت بڑھے گی وہاشاہ اگر تم فاشا میں جنسی خواہشات کے چکر میں پڑو گے تو تمہاری دین و دنیا دونوں برباد ہو جائے گی یہ سمرا اس کا شاہ والمنکر منکر مانے نامعقول بات اگر کوئی آدمی نام آکول بات بولتا ہے تو اپنے خلاف اپنے دشمنوں کو تیار کرتا ہے یہ منکر کا سمرہ ہے اور آدمی اگر ظلمتی کرتا ہے تو وہ اپنے مقافب سے محروم ہو جاتا ہے گویا کسی عارف نے سچ کہا کہ اگر یہ چھ چیزیں کسی حکومت کے اندر آ جائے تو حکومت پھلتی پھولتی ہے اس کے بعد قرآن حکیم کے منزل مل ہونے کی ایک دلیل دی گئی بڑی پیاری لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رسول کسی سے سیکھ کر کے باتیں کہتا ہے لوگ کہتے غلام ہے جواب دیا گیا وہ غلام تو اجمی ہے اور یہ قرآن عربی زبان میں زبان یار منترکی وہ منترکی نمی تعلوم یعنی یہ قرآن عربی میں ہے اور وہ جو غلام ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں انہیں سے سیکھ کر کے اسی سے سیکھ کر کے قرآن بیان کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے قرآن تو خالص عربی میں ہے یعنی یہ پروپیگنڈا بالکل صحیح نہیں ہے ایک اجمی جو عربی زبان کو نہ جانتا ہو اتنا بڑا کلام بلاغت نظام کیسے لا سکتا ہے اتنے حقائق و معارف رموز و اسرار کیسے بیان کر سکتا ہے آخر میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی دائی ہے دعوت دے رہا ہے تو دعوت تین طریقے سے دے ادولا کبل حکمت وجا دل بلتی حکمت سے دعوت دے مو عزت حسنہ کے ساتھ دعوت دے اور تیسرے مجادلہ یعنی ضرورت پڑے تو بحث کرے ارباب دینش کے لیے ارباب دانش کے لیے حکمت انداز بڑا اچھا ہو سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہو کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے وقت اچھا چنے یہ سب حکمت کے دائرے میں آ جاتا اچھے اسلوب میں اچھے انداز میں ارباب بینش کے سامنے اچھے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرے یہ ہے حکمت اور معزت حسنہ یہ عوام کے لیے ہے سیدھے سادھے انداز میں جنت جہنم ان سب کا بیان کر کے ان کو اللہ کی طرف دعوت دے اور وہ جا دلوم بعض لوگ ہوتے بحث پر اتار ہو جاتے یہ ایسا کیسے وہ ایسا کیسے تو اگر مجادلے کی ضرورت پڑے تو پھر بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن اس میں بھی اخلاقیات کو ملحوظ رکھو کہیں بھی اخلاقی اصول مجروع نہ ہونے پائیں یعنی گالی گلوچ ترشی ہوٹنگ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے گویا دعوت کے تین طریقے حکمت معزت اور مجادلہ تو ارباب دینش کے لیے ارباب دانش کے لیے حکمت کا طریقہ عوام کے لیے مع کا طریقہ اور اہل حسومت کے لیے مجازلت کا طریقہ یہ تھا چودھویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نے نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واقع آل الحمدللہ رب المین